تعارف سے پہلے کچھ باتیں بھی بیان کر دیں تعارف اس مقالے میں دہریت یعنی ایتھزم کا مطالعہ بیان کیا گیا ہے اس مقالے میں دہریت کیا ہے کیا دیکھیں مذہب طلب کثیر المانع ہے اس کا معنی دین بھی ہو سکتا ہے فرقہ بھی ہو سکتا ہے مکتب فکر بھی ہو سکتا ہے اور نظریہ بھی ہو سکتا ہے یہاں مراد مکتب الفکر اسکول آف تھاٹ ہے مذہب کی دو اقسام ہے ایک مذہب دہریہ اور ایک مذہب الوہیا بمانے اسکول آف تھاٹ دہریت یا دہریہ آ, سادہ سے جملے میں کسی خدا کو نہیں ماننا ہے لیکن یہ دہریت کی حقیقت بیان نہیں کرتی خدا کے کس تصور کانسیپٹ میں ہر خدا کا انکار دہریت ہے کیا کسی ایسے خدا کا انکار دہریت ہے جو کچھ ما فوقل پتلا طاقات یعنی سپر پاور رکھتا ہو یا کوئی خاص مفہوم سینس ہے بہرحال دہریت کی بہترین تاریخ جو اب تک کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لف خدا کے کسی بھی مفہوم میں کسی بھی خدا کو نہیں ماننا ٹھیک ہے لیکن اصل بحث یہ نہیں ہے اصل بحث یہ عصل نہیں ہے اصل بحث اس خدا یعنی ڈٹی گاڈ تھیوس الو الہ یا کیا کہتے ہیں, Theos, یا کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے جو الموجود الاعلیٰ سپریم بینگ ہو ازلی ہو یعنی اٹرنل ہو مستقل الوجود یعنی کہ کانسٹنٹ اینڈ سیلف کنٹینٹ ہو ہر ممکن ہے آکڑی یعنی ریشنل کانٹیجنٹ پر قادر ہو یعنی کہ القادر کل یا اومنی پوٹنٹ ہو اور الخالق کل یعنی اومنی یا اومنیفیشینٹ اومنی ہو ذل ذوال حیات ہو یعنی لیونگ بینگ یا لیونگ تھنگ ہو اور العالم الکل ہو یعنی عمنی یا عمنی سینٹ ہو تو یہ ذرا دیکھ کے رکھیے گا کہ ہمارا جب ان سے مقابلہ شروع ہوگا تو ہم نے ہر خدا کے ڈیفینیشن پہ نہیں ماننا ہماری بحث یہ ہے کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں اور اس خدا کو اوپر ساری بحثیں ہوں گی بحث یہ حضراتیں دہر آزادی کہتے ہیں کہ کس خدا کو ماننا ہے کس خدا کو نہیں ماننا ہے جس مانے کرتے ہیں تو بہت سارے بہو میں ہم کسی بھی خدا کو نہیں مانتے ہم کس خدا کو مانتے ہیں وہ میں نے یہ بیان کر دیا مذہب الہیہ یا مذہب دہریہ ان کے درمیان بھی کچھ مذاہب ہیں یہ بھی دیکھ رہے. کیونکہ اب ہم جو بیان کریں گے تو ہم مذہب الہیہ کا جو دعویٰ کریں گے مذہبی دہریت کا وہ یہی کریں گے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں اور دہلی ہم دونوں کے درمیان کون سے مذاہب آتے ہیں خدا پرستی یا مذہبی الہیا اور مذہب دہریا کے مابین بھی کچھ مذاہب ہیں یہ تقسیم مذاہب ابراہیم یعنی ابراہیم ریلیجنس کے اعتبار سے ہیں. ایک غالی طبقہ خدا کو لا موجود والا معدوم کہتا ہے یعنی نائدر ایگزٹینٹ نار نان ایگزٹینٹ اگر اس کو خدا پرست کہا جائے تو غلط ہوگا بس جو گروہ خدا کو لا موجود والا معدوم مانتا ہے آ, وہ خدا پرست نہیں کہلا سکتا وہ پھیس نہیں کھیلا سکتا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کو موجود مان مطلب آپ خدا پرست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کو موجود بھی مانیں نامعدوم کہہ دے کہ, کہ ہم موجود بھی نہیں مانتے معدوم بھی تو وہ بھی دہجت کے اور خدا پرستی کے کہے. مابین ایک کوئی چیز آئے گی یہ بالکل ایسا ہے کہ جب سے ہمارے ملک میں بعض حضرات فرقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے مثلاً مرزا جہلم اور اور مصود صاحب بی سی یہ اس طرح کے دعوے ہوتے ہیں تو دعوے تسلیم نہیں ہوتے بلکہ دلائل کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا کیا نظریہ ہے تو یہ ہے دوسرا مذہب ہے جین مذہب یہ کہتا ہے جین مذہب کہتا ہے کہ ہر روح اسپرٹ ایسا مقام حاصل کر سکتی ہے جو عام موجودات یعنی ایگزٹینس سے کہیں بلند ہے اور یہی مقام ان کے نزدیک خدائیت علوید یعنی کہ یا ڈیوینیٹی ہے اور یہ بھی ہم نے ان دونوں کے مابین رکھا ہے بعض کے نزدیک خدا ہی عالم اور عالمی خدا ہے تو اس کو بھی درمیان میں رکھیں اس موقف کو بھی اور بودھ مذہب میں عالم ازلی ہے اور بدھا یا بودھ یا بودھ یہ بھی ہمیشہ سے اس کا دوست چلا رہا ہے نہ ان کا خالق ہے نہ ان کو نفع دیتا ہے اور نہ ان کو نقصان دیتا ہے تو بودھ مذہب کو بھی ہم نے دہریت اور خدا پرستی کے درمیان ایتھزم اور ایتھزم کے درمیان ہی رکھا ہے جس کے نزدیک خدا عالم کی اللہ یا کوز ہے لیکن غیر حیات یعنی نان لیونگ تھنگ ہے تو اس کو بھی ڈیریت اور خدا پرستی کے درمیان ہی رکھنا چاہیے یہ دیکھ لیجیے گا کہ کتنے مذائل درمیان میں پڑھتے ہیں اس کے ڈیفینیشن کیا دیے جو خدا اس خدا کے اوپر جو کے ہم نے اتنی ڈیفینیشن تاریف کی بیان کی ہیں بحث کی اطلاع ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ورلڈ یا دنیا ایک ہے یا ایک سے زائد ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ کم از کم ایک ہے یعنی ایٹ لیسٹ ون ہے اگر یہ دنیا موجود ہے اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے یہی سوال دہریت اور غیر دہریت کا اختلاف واضح کرتا ہے یہیں سے سوال کے جواب میں ساری بحثیں شروع ہو جاتی دہلی اگر کہتے ہیں کہ خدا کا ہونا محتاجد دلیل ہے خدا کا نہ ہونا محتاجد دلیل نہیں لہٰذا بارے ثبوت یعنی کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ خدا کے ہونے کے مدے یہ کلیمنٹ پر ہوگا منکر پر نہیں ہوگا جیسے اگر سوال کیا جائے کہ فیری پری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو مدعی پر اس کا بارے ثبوت ہے نافی پر نہیں جل پری یعنی مرمید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو مدعی پر اس کا ثبوت ہے ناف پر نہیں یا خلائی حوالہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے مدعے پر اس کا ثبوت ہے نافی پر نہیں لیکن یہ بالکل غلط ہے اگر یہ قاعدہ یہ یہاں جاری نہیں ہوتا اس کی وجہ سے کسی وہ کی طرح سنتے اچھا میں کر دیتا ہوں میں کر دہری حضرات کہتے ہیں کہ خدا کا ہونا متعدد دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا ہے تو دلیل اس پر ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نہیں ہے اس پر دلیل نہیں ہے یہ دہری حضرات کہتے ہیں یہ اس کی ایک مثال نہیں کہ پری ہوتی ہے نہیں ہوتی تو جو کہے گا کہ پری ہوتی ہے یا جل پری ہوتی ہے یا ایلینٹ ہوتے ہیں تو ان پر دلیل ہوگی جو کہے گا کہ نہیں ہوتی تو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے یہ دہلی حضرات کا پہلا آرگومنٹ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے پازیٹیو میں اس پر دلیل ہوگی جو دعویٰ نفی کرتا ہے پازیٹیو پہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا وہ تو نیگیشن ہے پورا تو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے وہ دلیل ہاں, دلیل دلیل ہاں وہ دلیل نہیں دلیل دلیل ہے پابند وہ یہی کہہ رہے ہیں یہ دعویٰ یہاں جاری نہیں ہوتا اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جس تصور کے ہونے کے اوپر وہ بحث کرتے ہیں وہ اپنے نفس کے اعتبار سے اس قاعدے میں ہی نہیں آتا پہلا پوائنٹ نے نوٹ کر لیں کہ جس سے تصور پہ بحث ہو رہی ہے وہ اپنے نفس یعنی اپنے سلف کے اعتبار سے اس پرنسپل سے باہر کی چیزیں دوسرا اگر خدا نہ ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم کے موجود ہونے کی کیا توجی ہے ایک سوال پیدا خدا نہیں ہے کیونکہ عالم کی توجہ ہوگی آپ جو بھی جواب دیں گے تو وہ توجہ خود محتاج ثبوت ہوگی مگر ان کیس اف دے از گاڈ تو واٹ از دی ایکسپلینیشن آف دس ورلڈ تو اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اس تو کہیں گے نا جواب میں تو جب آپ جو کچھ بھی کہیں گے تو وہ خود ایک دلیل کا محتاج ہو جائے گا اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا محتاج ثبوت ہونا یعنی خدا کے ہونے کے مدعی پر بارے ثبوت ہونا اس صورت میں ہوتا جب خدا کا نہ ہونا کسی اور محتاج ثبوت نظریے کو متنظم نہیں ہوتا یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کے اگر خدا نہیں ہے تو پھر کوئی اور چیز محتاط ثبوت ہے تو ایسی صورت میں معافی پر بھی دلیل کا احتیاج ہوگا اور مدعی پر بھی ہوگا یہ ایسی صورت ہے کہ جہاں پر دونوں پر دلیل ہوگی ایک پر دلیل نہیں ہوگی بس صورت میں اگر خدا کے نہ ہونے کے قائل پر خدا کے ہونے کے قائل پر بار ثبوت ہوگا تو خدا کے نہ ہونے کے قائل پر بھی بارے ثبوت ہوگا دونوں پر ہوگا اور اگر خدا کا ہونا محتاج ثبوت ہوگا تو خدا کا نہ ہونا بھی محتاج ثبوت ہوگا اور اگر خدا کے وجود پر ایک بھی دلیل نہ ہو تو عدم دلیل کے سبب خدا کا انکار نہیں کیا جا سکتا دیٹ از اے پوائنٹ ذرا یہ نوٹ کر لیں کہ کیوں نہیں کیا جا سکتا اچھا جی تیسری بات ہے کہ گویا خدا کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایگزیوم ہے یعنی الاصول الموضوع اور یہ کوئی تھیورم نہیں ہے یعنی مسئلہ اس باتیاں نہیں ہے خدا کے وجود پر ہر دلیل پوچھ جائے تو بھی اس بنیاد پر خدا کا انکار نہیں ہو سکتا چوتھی بات ریاضی کی ایک مثال کے ریاضی میں ہر دو نافی پر بھی دلیل ہوتی ہے اور مدعی پر بھی دلیل ہوتی ہے یہی حکم تھیالوجی کا بھی ہے تو یاد رکھیے گا جو خدا کو کہے گا کہ نہیں ہے تو اس پہ بھی دلیل ہوگی اور جو کہے گا خدا ہے اس پر بھی یہ نہیں ہوگا کہ صرف ایک پر ہو تو یہ ذرا چار باتیں یاد رکھ لیجئے اب خدا کے وجود پر ہر دلیل ٹوٹ جائے تو اس بنیاد پر خدا کا انکار نہیں ہو سکتا دیٹ از دا پوائنٹ یہ پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں دہری تشریحات اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ دہری حضرات کی تشریحات کیا ہیں دہلی وہ خدا کو نہیں مانتے کوئی تشریح تو کریں گے نا کہ عالم کیا ہے کچھ تو کہیں گے اگر خدا نہیں ہے تو اب تک کی زیل کی پہجی ہاتھ یعنی ایکسپلینیشن عالم کی پیش کی گئی ہیں پہلا ہے عالم عدم سے یعنی نان ایگزٹینس سے وجود میں یعنی ایگزسٹنس میں خود بخود اور آپ سے آپ خامخہ آ گیا پہلی تو یہی ڈیفینیشن ہے کی ایک گروپ آف دیم وہ پہلے نہیں تھا پھر بغیر کسی کے بنائے بن گیا یعنی حادث بلا محدث۔ یعنی کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے خود بخود نہیں چاہیے چیز خود بخود پیدا ہو گئی ایکٹ ود ایجنٹ عالم اپنے مادہ یہ دوسرا موقف شروع ہو جاتا ہے عالم اپنے مادہ سمیت ازلی ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے یہ دوسرا ہے کہ بھائی عالم ہمیشہ سے ہے جب کچھ ہمیشہ سے تو اس کا کوئی بنانے والا بھی نہیں ہوگا عالم کی ابتدا بگننگ اور انتہا ایک دوسرے سے منطبق ہے یعنی سرکل بناتے ہیں یعنی اوور لیپ کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ مستقبل میں جاتے جاتے جائیں گے تو وہ ماضی بن جائے گا ماضی میں جاتے جائیں گے تو وہ پھر آپ کا مستقبل بن جائے گا ایک دودھ بن جائے گا ایسا بن جائے گا ایسی چیزوں سے